گفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ مہربان ہوں رحم کرنے والا ہوں وعدخل یدا کا فی جی بھی اور داخل کر اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں تخرج وہ نکلے گا گریبان جیب گریبان جیب گریبان وعدخل اور داخل کر یدا کا اپنے ہاتھ کو فی جی کا اپنے گریبان میں تخرج وہ نکلے گا بَيْضَعَ سُفْحَیْد من غَيْرِ سُوْئِن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 جنی کہا, کہ کہا ایک قوت والے خبیص جن نے اناتی کا بھی میں لاتا ہوں وہ تیرے پاس قبل مقامی کا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 وہ اس قال لقوم ہی جب اس نے اپنی قوم کو کہا اتعتون الفاحشاتا کیا تم آتے ہو فحاشیف ہو انتم تم سے روم جبکہ تم دیکھتے ہو ان اینکم لتعتون الرجال شہواتا کیا تم آتے ہو مردوں کو شہوت کے ساتھ من دون النسائی عورتوں کے علاوہ بل انتم قوم تجھلون بلکہ تم ایسی قوم ہو جو جہالت برکتے ہو فما کہنا جواب قوم ہی پس نہیں تھا اس کی قوم کا جواب اللہ ان تعلوم اگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجو آلالوتن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 اقدرناھا ہم نے اس کے بارے میں طے کیا تھا من الغامرین پیچھے رہنے والوں میں سے وہ امطرنا علیہم مطرًا اور ہم نے برسائی ان پر بارش فصاء مطر المنذرین پس بری ہوئی دراۓ کی بارش اور الحمدللہ کہہ دیجیے اللہ تعالی کے لیے تمام تعریفیں ہیں وسلام علی عباده الذین اصطفا اور سلام ہے وہ اللہ کے اس بندوں پر جس کو اس نے چنا ہے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 ان ربا کا یا اور بے شک تیرا رب جانتا ہے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 تم کو تو سمجھے گا سمجھتا ہے جمے ہوئے وہ یہ تمر عمر صاحب اور وہ اڑیں گے وہ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 مسلموں میں سے قرآن یہ کہ میں تلاوت قرآن کی پس جو ہدایت پاتا ہے فإنما نفسی ہی تو اپنے ہی پس کہہ دیجئے انما أنا من میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں الحمد للہ اور کہہ دیجئے کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے دکھائے گا اپنی نشانیاں ان کو پہچانو گے تمام ابو کا بے غافر تعمل اور آپ کا رافر نہیں ہے اس چیز سے جو, وہ جو تم عمل کرتے ہو